تبارک نزل علی نذیرا بڑی شان ہے اس ذات کی جس نے اپنے بندے پر حق و باطل کا فیصلہ کر دینے والی یہ کتاب نازل کی تاکہ وہ دنیا جہان کے لوگوں کو خبردار کر دے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 جو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت کی تنہا مالک ہے اور جس نے نہ تو کوئی بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کی بادشاہت میں کوئی شریک ہے اور جس نے ہر چیز کو پیدا کر کے اس کو ایک نپا تلا انداز عطا کیا ہے من دُونِهِ خو می علی خلو وَهُمْ شو وَلَا پون وَلَا ولام لکھون فوسی وَلَا نفعا ولا وَلَا لکھون ولا يملكون موتا ولا ولا نشورا اور لوگوں نے اسے چھوڑ کر ایسے خدا بنا رکھے ہیں جو کچھ پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں اور جن کا خود اپنے نقصان یا فائدے پر بھی کوئی بس نہیں چلتا اور نہ کسی کا مرنا یا جینا ان کے اختیار میں ہے نہ کسی کو دوبارہ زندہ کرنا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو کچھ بھی نہیں بس ایک من گھڑت چیز ہے جو اس شخص نے گھڑ لی ہے اور اس کام میں کچھ اور لوگ بھی اس کے مددگار بنے ہیں اس طرح یہ بات کہہ کر یہ لوگ بڑے ظلم اور کھلے جھوٹ پر اتر آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو پچھلے لوگوں کی لکھی ہوئی کہانیاں ہیں جو اس شخص نے لکھوا لی ہیں اور صبح و شام وہی اس کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں قل انزلہ يعلم السر فی السماوات والأرض كان غفورا کہہ دو کہ یہ کلام تو اس اللہ نے نازل کیا ہے جو ہر بےد کو پوری طرح جانتا ہے آسمانوں میں بھی زمین میں بھی بے شک وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہ کر لوگوں کو ڈراتا کنز او, أو تک مسورا یا اس کے اوپر کوئی خزانہ ہی آ پڑتا یا اس کے پاس کوئی باغ ہوتا جس میں سے یہ کھایا کرتا اور یہ ظالم سلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم جس کے پیچھے چل رہے ہو وہ اور کچھ نہیں بس ایک شخص ہے جس پر جادو ہو گیا ہے اے پیغمبر دیکھو ان لوگوں نے تمہارے بارے میں کیسی کیسی باتیں بنائی ہیں چناچے۔ ایسے بھٹکے ہیں کہ راستے پر آنا ان کے بس سے باہر ہے تبارک اللذی انشاء اجعل لکا خیرا من ذالک جنات جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لکا قفورا بڑی شان ہے اس اللہ کی جو اگر چاہے تو تمہیں ان سب سے کہیں بہتر چیز ایک باغ کے بجائے بہت سے باغات دے دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور تمہیں بہت سے محلات کا مالک بنا دے بل لمن كذب سعیرا اصل حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے قیامت کی گھڑی کو جھٹلایا ہوا ہے اور جو کوئی قیامت کی گھڑی کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے اذا رأتهم من مكان سمعوا لها جب وہ ان کو دور سے دیکھے گی تو یہ لوگ اس کے بھر نے اور پارے کی آوازیں سنیں گے لکھ سب اور جب ان کو اچھی طرح باندھ کر اس کی ایک تنگ جگہ میں پھینکا جائے گا تو وہاں یہ موت کو آواز دے کر پکاریں گے لا اليوم سبورا واحدا سبورا كثيرا اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ آج تم موت کو صرف ایک بار نہ پکارو بلکہ بار بار موت کو پکارتے ہی رہو کل ادر قل دل چیو دل متو كانت لهم کہو کہ یہ انجام بہتر ہے یا ہمیشہ رہنے والی جنت جس کا وعدہ متقی لوگوں سے کیا گیا ہے وہ ان کے لیے انعام ہوگی اور ان کا آخری انجام لہم فی ہوں خالی دی وعداً وہاں انہیں ہمیشہ ہمیشہ بستے ہوئے ہر وہ چیز ملے گی جو وہ چاہیں گے یہ وہ ذمہ دارانہ وعدہ ہے جو تمہارے رب نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے و م ابل تم نائ بجیلام ابل چم نائ بجی ہلا بلو سبھی اور وہ دن انہیں یاد دلاؤ جب اللہ ان کافروں کو بھی حشر میں جمع کرے گا اور ان معبودوں کو بھی جن کی یہ خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے اور ان کے معبودوں سے کہے گا کہ کیا تم نے میرے ان بندوں کو بہکایا تھا یا یہ راستے سے خود بھٹکے تھے نم کن بغیر نی گونی کم اون این او لب اہم ہتو کرو کہ کہ آپ کی ذات ہر ایپ سے پاک ہے ہماری مجال نہیں تھی کہ ہم آپ کو چھوڑ کر دوسرے رکھوالوں کے قائل ہوں لیکن ہوا یہ کہ آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادوں کو دنیا کا سازو سامان دیا یہاں تک کہ جو بات یاد رکھنی تھی یہ اسے بھلا بیٹھے اور اس طرح یہ خود برباد ہو کر رہے فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بما تَقُولُونَ فما تَسْتَطِعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقُهُ عَذَابًا كَبِيرًا لو اے کافروں انہوں نے تو تمہاری وہ ساری باتیں جھٹلا دی جو تم کہا کرتے ہو اب نہ عذاب کو ٹالنا تمہارے بس میں ہے نہ کوئی مدد حاصل کرنا اور تم میں سے جو کوئی ظلم کا مرتکب ہے ہم اسے بڑے بھاری عذاب کا مزہ چکھائیں گے وما ارسلنا قبلك من المرسلين ليأكلون الطعام الْأَسْوَاقِ جابلی تسمر اور اے پیغمبر ہم نے تم سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے وہ سب ایسے تھے کہ کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے اور ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے بتاؤ صبر کرو گے اور تمہارا پروردگار ہر بات دیکھ رہا ہے وقال جن لوگوں کو یہ توقع ہی نہیں ہے کہ وہ کسی وقت ہم سے آ ملیں گے وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے یا پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہم خود اپنے پروردگار کو دیکھ لیں حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنے دلوں میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھے ہوئے ہیں اور انہوں نے بڑی سرکشی اختیار کی ہوئی ہے يوم يرون يوم حجرا جس دن ان کو فرشتے نظر آ گئے اس دن ان مجرموں کے لیے کوئی خوشی کا موقع نہیں ہوگا بلکہ یہ کہتے پھریں گے کہ خدایا ہمیں ایسی پناہ دے کہ یہ ہم سے دور ہو جائیں الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا اور انہوں نے دنیا میں جو عمل کیے ہیں ہم ان کا فیصلہ کرنے پر آئیں گے تو انہیں فضا میں بکھرے ہوئے گرد و غبار کی طرح بے قیمت بنا دیں گے جنتی مکیلا اس دن جنتی لوگ ہوں گے جن کا مستقر بھی بہترین ہوگا اور آرام گاہ بھی خوب ہوگی وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ اور جس دن آسمان پھٹ کر ایک بادل کو رہ دے گا اور فرشتے اس طرح اتارے جائیں گے کہ ان کا تار بن جائے گا نال اس دن سہی معنی میں بادشاہی خدا رحمان کی ہوگی اور وہ دن کافروں پر بہت سخت ہوگا اور جس دن ظالم انسان حسرت سے اپنے ہاتھوں کو کاٹ کھائے گا اور کہے گا کاش میں نے پیغمبر کی ہمراہی اختیار کر لی ہوتی یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا ہائے میری بربادی کاش میں نے فلان شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا میرے پاس نصیحت آ چکی تھی مگر اس دوست نے مجھے اس سے بھٹکا دیا اور شیطان تو ہے ہی ایسا کہ وقت پڑنے پر انسان کو بے کس چھوڑ جاتا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یا رب میری قوم اس قرآن کو بالکل چھوڑ بیٹھی تھی نبی اور ہم نے اسی طرح مجرم لوگوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے اور تمہارا پروردگار ہدایت دینے اور مدد کرنے کے لیے کافی ہے اور یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ ان پر سارا قرآن ایک ہی دفعہ میں کیوں نازل نہیں کر دیا گیا اے پیغمبر ہم نے ایسا اس لیے کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے تمہارا دل مضبوط رکھے اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھوایا ہے وَلَا بِمَثَلٍ إِلَّا جِئنَّاكَ بِالحقِّ وَأَحْسَنَ اور جب کبھی یہ لوگ تمہارے پاس کوئی انوکھی بات لے کر آتے ہیں ہم تمہیں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب اور زیادہ وضاحت کے ساتھ عطا کر دیتے ہیں الدینا جی جہن الا اک شو کا نو بولو سبلا جن لوگوں کو گھیر کر منہ کے بل دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا وہ بدترین مقام پر ہیں اور ان کا راستہ بدترین گمراہی کا راستہ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ <وَزِيرًا> بے شک ہم نے موسا کو کتاب دی تھی اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو مددگار کے طور پر مقرر کیا تھا فقلنا الى القوم كذبوا چنانچہ ہم نے کہا تھا کہ تم دونوں ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا ہے آخر نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کو تباہ کر کے نیست و نابود کر دیا اور نوح کی قوم نے جب پیغمبروں کو چٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور ان کو لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا اور ہم نے ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے سمود کر سیرو اسی طرح ہم نے آدو سمود اور اصحاب رس کو اور ان کے درمیان بہت سی نسلوں کو تباہ کیا وكل ضربنا له الامثال وكل انتبرنا تبيرا ان میں سے ہر ایک کو سمجھانے کے لیے ہم نے مثالیں دی اور جب وہ نہ مانیں تو ہر ایک کو ہم نے پیس کر رکھ دیا ولقد اتوا علی القريه التي انطرت مطر السماء اور یہ کفارے مکہ اس بستی سے ہو کر گزرتے رہے ہیں جس پر بری طرح پتھروں کی بارش برسائی گئی تھی بھلا کیا یہ اس بستی کو دیکھتے نہیں رہے پھر بھی انہیں عبرت نہیں ہوئی بلکہ ان کے دل میں دوسری زندگی کا اندیشہ تک پیدا نہیں ہوا وَإِذَا رأوكَ إِن يتخذونكَ إِلَّا الَّذِي بَعثَ اللَّهُ <رَسُولًا> اور اے پیغمبر جب یہ لوگ تمہیں دیکھتے ہیں تو ان کا کوئی کام اس کے سوا نہیں ہوتا کہ یہ تمہارا مزاق بناتے ہیں کہ کیا یہی وہ صاحب ہیں جنہیں اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اگر ہم اپنے خداؤں کی عقیدت پر مضبوطی سے جمے نہ رہتے تو ان صاحب نے تو ہمیں ان سے بھٹکانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی جو لوگ یہ باتیں کہہ رہے ہیں جب انہیں عذاب آنکھوں سے نظر آ جائے گا تب انہیں پتا چلے گا کہ کون راستے سے بالکل بھٹکا ہوا تھا من اتخذ ہوا ہوا ہوا علیہ بھلا بتاؤ جس شخص نے اپنا خدا اپنی نفسانی خواہش کو بنا لیا ہو تو اے پیغمبر کیا تم اس کی ذمہ داری لے سکتے ہو؟ اَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ اِنْ هُمْ إِلَّا كَلْ أَنْعَامِ بَلْ هُمْ <تصفيق> یا تمہارا خیال یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے یا سمجھتے ہیں نہیں ان کی مثال تو بس چار پاؤں کے جانوروں کی سی ہے بلکہ یہ ان سے زیادہ راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں الم تر ربك ولو شاء لجعله ثم جعلنا الشمس کیا تم نے اپنے پروردگار کی قدرت کو نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح سائے کو پھیلاتا ہے اور اگر وہ چاہتا تو اسے ایک جگہ ٹھہرا دیتا پھر ہم نے سورج کو اس کے لیے رہنما بنا دیا ہے تم پھر ہم اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں وَهُوَ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا اور نیند کو سراپا سکون اور دن کو دوبارہ اٹھ کھڑے ہونے کا ذریعہ بنا دیا الَّذِي أَرْسَلَ بُشْرًا مِنَ اور وہی ہے جس نے اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے ہوائیں بھیجی جو بارش کی خوشخبری لے کر آتی ہیں اور ہم نے ہی آسمان سے پاکیزہ پانی اتارا ہے تاکہ تا ہم اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندگی بخشیں اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے مویشیوں اور انسانوں کو اس سے سیراب کریں وَلَقَدَ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ فَأَبَا أَكْثَرٌ إِلَّا <كُفُورا> اور ہم نے لوگوں کے فائدے کے لیے اس پانی کی الٹ پھیر کر رکھی ہے تاکہ وہ سبق حاصل کریں لیکن اکثر لوگ نہ شکری کے سوا ہر بات سے انکاری ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَبْعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک الگ آگاہ کرنے والا پیغمبر بھیج دیتے فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا لہٰذا اے پیغمبر تم ان کافروں کا کہنا نہ مانو اور اس قرآن کے ذریعے ان کے خلاف پوری قوت سے جد و جہد کرو وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا, وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا اور وہی ہے جس نے دو دریاؤں کو اس طرح ملا کر چلایا ہے کہ ایک میٹھا ہے جس سے تسکین ملتی ہے اور ایک نمکین ہے سخت کڑوا اور ان دونوں کے درمیان ایک آڑ اور ایسی رکاوٹ حائل کر دی ہے جس کو دونوں میں سے کوئی عبور نہیں کر سکتا وَهُوَ الَّذِي خَلقَ مِنَ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا اور وہی ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا پھر اس کو نسبی اور سسرالی رشتے آتا کیے اور تمہارا پروردگار بڑے قدرت والا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا اور یہ لوگ ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں جو نہ ان کو کوئی فائدہ پہنچاتی ہیں نہ نقصان اور کافر انسان نے اپنے پروردگار ہی کی مخالفت پر کمر باندھ رکھی ہے اور اے پیغمبر ہم نے تمہیں کسی اور کام کے لیے نہیں بلکہ اس لیے بھیجا ہے کہ تم لوگوں کو خوشخبری دو اور خبردار کرو سَبِيلًا کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا ہاں جو شخص یہ چاہے کہ اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے تو یہی میری عجرت ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا اور تم اس ذات پر بھروسہ رکھو جو زندہ ہے جسے کبھی موت نہیں آئے گی اور اسی کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہو اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے کے لئے کافی ہے اللذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستت ایام ثم استوى علی العرش الرحمن فاسأل به خبیرا وہ ذات جس نے چھے دن میں سارے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں پیدا کییں پھر اس نے عرش پر استفا فرمایا وہ رحمان ہے اس لیے اس کی شان کسی جاننے والے سے پوچھو روحانی کالو امروح کالو امروح انس جو اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو یہ کہتے ہیں کہ رحمان کیا ہوتا ہے کیا جسے بھی تم کہہ دو ہم اسے سجدہ کیا کریں اور اس بات سے وہ اور زیادہ بدکنے لگتے ہیں تبارک بڑی شان ہے اس کی جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک روشن چراغ اور نور پھیلانے والا چاند پیدا کیا اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایسا بنایا کہ وہ ایک دوسرے کے پیچھے چلے آتے ہیں مگر یہ ساری باتیں اس شخص کے لیے کارآمد ہیں جو نصیحت حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہو یا شکر بجا لانا چاہتا ہو سَلَامًا اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آجزی سے چلتے ہیں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 را جہن کن غروم اور جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار جہنم کے عذاب کو ہم سے دور رکھیے حقیقت یہ ہے کہ اس کا عذاب وہ تباہی ہے جو چمٹ کر رہ جاتی ہے یقیناً وہ کسی کا مستقر اور قیام گاہ بننے کے لیے بدترین جگہ ہے کتو کیا نئی ذلك قوم اور جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں بلکہ ان کا طریقہ اس افرات و تفرید کے درمیان احتدال کا طریقہ ہے والذین لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَاہً آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ومن يفعل ذلك اثاما اور جو اللہ کے ساتھ کسی بھی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے اور جس جان کو اللہ نے حرمت بخشی ہے اسے نہ حق قتل نہیں کرتے اور نہ وہ ذنا کرتے ہیں اور جو شخص بھی یہ کام کرے گا اسے اپنے گناہ کے وبال کا سامنا کرنا پڑے گا يضاعف له العذاب يوم و فيه مهانا قیامت کے دن اس کا عذاب بڑا بڑا کر دگنا کر دیا جائے گا اور وہ زلیل ہو کر اس عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا إلا من تاب وآمن وعمل حسنفور ہاں مگر جو کوئی توبہ کر لے ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو اللہ ایسے لوگوں کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب الى متابا اور جو کوئی توبہ کرتا اور نیک عمل کرتا ہے تو وہ در حقیقت اللہ کی طرف ٹھیک ٹھیک لوٹ آتا ہے وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُوا بِاللَّغْوِ مَرُوا كِرَامًا اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو ناحق کاموں میں شامل نہیں ہوتے اور جب کسی لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا اور جب انہیں اپنے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ان پر بہرے اور اندھے بن کر نہیں گرتے والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما اور جو دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہمیں اپنی بیوی بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا سربراہ بنا دے اُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا یہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت کے بالا خانے آتا ہوں گے اور وہاں دعاؤں اور سلام سے ان کا استقبال کیا جائے گا قالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما وہ وہاں ہمیشہ زندہ رہیں گے کسی کا مستقر اور قیام گاہ بننے کے لیے وہ بہترین جگہ ہے قل ما یعبع بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ میرے پروردگار کو تمہاری ذرا بھی پرواہ نہ ہوتی اگر تم اس کو نہ پکارتے اب جب کہ کافرو تم نے حق کو جھٹلا دیا ہے تو یہ جھٹلانا تمہارے گلے